والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد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 جدے پھر جدو کلما پڑھتے ہیں ہر سال دنیا کی ہرس والے ہرام کما دیے بندے جڑے پھر کلما پڑھتے ہیں آخری نبیا نبیا گل ہے لیکن کم والے واسطے کوئی وعدہ نہیں وا جڑے کلمے والے نے <تصفح>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 आपू गलत मनते ने दीन सही मनते आप मुजरब समझते ने दीन सही समझते ने यह कलमे फल आए जब चलते नहीं मनते हैं दीन दीन चलते चल नहीं शराबंदी करते दीन मनते हैं लेकिन चलते पूरे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 جنت کہ ملوڈیا شہروں کی جی ربت میں خالی کلمے پڑھنے دینا لا لا لا لا. اور صاحب دکھان میں چکیا پیٹھیا جا رہا وہ فریادہ کرتے ہیں رب سونے اس لیے قرآن اتارا وہ خیر جے کیوں چیک دے پہ جے کیوں تڑف دے جے پتا ہے جی اصل ایو چڑ دوں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 गई कह समझ लगी ने कोई ना भोली दुनिया झूठ तो खुश होने वाले बादशाह तेरा बोलच सुबह अल्लाह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 GOLOI O E KALMA PADHAYA TE MATA SO HOI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 قرآن پڑھن گے تو مطلب نہیں تو قرآن, نو غلط قرآن, غلط. قرآن نو تو کہ صحیح ہے <تصفح> <تصفح> لیکن وہ نام مراد قرآن مجید دل چاہ نہیں اتاریا کہ جس نال اونا دی زندگی بدل جائے ہاں <تصفح> دا دا عمل بدلے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 سفا ہو ذہن صافی صفائے ہوا صاف ہو جاوے ذہن روشن ہو جاوے اندر پیڑیاں سفت تو پاک ہو جائے سونیاں سویاں نال اندر لگا جاوے جن اللہ نے فرمایا سے بگا اللہ, ومن احسن من اللہ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 مانگا جو بھی او یا ایک دو شر نات شریف لکھے سن آکو تو سنا مار مار سٹ دیا نے مار مار سٹ دیا